نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرم جو علام علیہ وسلمبی امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے فائدہ کبارہ فقیر جب امام تکبیر کہے تو اس کے فوراً بعد تم تکبیر کہو وعدہ فار غیر المعوب علیہم و فقولعامین جب امام غیر المحبوب علیہم ولین کہے تو تم بھی امام کی ولد کے فورت آمین کہو واحدہ رقا فرقا اور جب امام رکوع میں پہنچ جائے تو اس کے فوراً بعد تم بھی رکو کرو واحدہ کالا سم اللہ علم حمیدہ فقول و ربانہ کل جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بنا ولک الحمد کہو ایک رویت میں الفاظ آتے ہیں وہ ادا قبر ال امام و جب امام ویر کہے تو اس کے فوراً بعد تم تقبیر کہو والا تو کبیر ہو کبرا اور اس وقت تک تقبیر نہ کہو جب تک امام مکمل تقبیر نہ کہلے لے امام اللہ اکبر کہ کے جب تک چپ نہیں ہو جاتا امام کی آواز ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تقبیر کہنا شروع نہ کریں اسی طرح الفاظ آتے ہیں وہ ادارہ کا فرقہ اور جب ام رکوع میں پہنچ جائے اس کے فوراً بعد تم رکوع میں جھکنا شروع کرو اور جب تک امام مکمل طور پر رکوع میں نہیں پہنچتا اس وقت تک طول نہ کرو تو اس حدیث سے خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ امام صاحب کی آواز تقبیر کہنے کی سمی حمیدہ کہنے کی سلام کہنے کی آواز ختم ہو جائے اور اس کی حرکت بھی ختم ہو جائے اس کے بعد مخت اگلے رکن میں داخل ہونا شروع کرے یا تکبیر وغیرہ کہنا شروع کرے صحابۂ کرام نبی سن کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد جب کھڑے ہوتے اس کے بعد تقبیر کہہ کے, سجدے کے لیے جھکتے فلا يحنو آحد ہم نے سے کوئی بندہ اس وقت تک اپنی کمر کو سجدے کے لیے ٹیڑا نہیں کرتا تھا جب تک آپ کا ماتھا زمین پر نہ لگ جاتا رکو کے بعد مختلف بالکل سیدھے کھڑے رہے امام اللہ اکبر کہے گا اس کے بعد اطمینان سکول کے ساتھ سجدے کے لیے جھکے گا جب امام اپنا ماتھا زمین پر لگا دے اس کے بعد مقتدی رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے جب تک ماتھا زمین پہ نہیں لگتا سیدھے کھڑے رہے ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کا طرز عمل ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کے امام کی اقتداء کے بارے میں انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا تو امام کی اقتداء نہ یہ فرض ہے نہ تو امام سے آگے گزرنے کی اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما لذی رأسہ قبل الامام اللہ رأسہ رأسہ امار. وہ آدمی جو امام سے پہل کرتا ہے امام سے پہلے اپنا سر رکو سے اٹھا لیتا ہے سیدے سے اٹھا لیتا ہے دو سہیدے کرنے کے بعد دوسری رقب کے لیے پہلی رکب کے دو سہیدے کرنے کے بعد امام دوسری رقب کے لیے بھی اٹھا لیں گے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس آدمی کو ڈرنا چاہیے کیا یہ ڈرسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کہیں اس کا سار گدے کا سار نہ بنا دے تو امام سے پہل کرنا بہت شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ اسلام کے اندر بنا ہے اور پھر اسی طرح امام سے بہت زیادہ پیچھے رہ جانا مثلاً امام صاحب رکو میں پہنچے ہوئے ہیں اور مفت بھی ابھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے یا امام صاحب سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور खड़ा کھڑا ہو کے کبھی بالوں کو خارج کر رہا ہے اور کبھی کپڑے रहा کر رہا ہے امام سے تاخیر کرنا یہ بھی की امام کی آواز اور حرکت جب تک ختم نہ ہو نخطدی اگلے رکن میں داخل ہونا شروع نہ کرے اور جونہی قمی کی आवाज اور حرکت دونوں ختم ہو جائیں اس کے بعد نخطدی کو پیچھے رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سبحانکبارا فكبرو جب امام تکبیر کہے تو اس کے فورن بعد تم تکبیر کہو۔ امام سے تاخیر جائز نہیں ہے۔ و ارسالا غیر المغضوب علیہم ولضالین فقل آمین امام ولان کہے اس کے فوراً بعد تم آمین کہو اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی صف میں شامل ہوا ہے نماز میں شامل ہوا ہے اس وقت جب امام مثال کے طور پہ صدین تعلیم یہ آیات تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی نے بھی شرح فاتحہ شروع سے لے کے پڑھنی ہے صنا بھی اس نے پڑھنی ہے تو ابھی وہ مقتدی مختری ولدالین تک نہیں پہنچا لیکن امام وہ جب ولد ظالین کہے مقتدی پر لازم ہے کہ جہاں پر بھی پہنچا ہے مقتدی اس نے جتنی بھی تلاوت کی ہے یا ابھی تلاوت کا آغاز ہی نہیں کیا وہ فور آمین کہے اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرے جو اس فاتحہ کی کچھ آیات وغیرہ اس کی رہتی ہیں وہ بعد میں ادا کرے اور پھر جب خود بلو زوان کہے تو دل میں آمین بھی کہہ لے کیونکہ امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی پھر امام کی اقتداء یہ صرف مخصوص کاموں میں ہے جن میں حدیث کے اندر ذکر آیا ہے وہ کیا ہے تکبیرات کہنے میں ین کے بعد آمین کہنے میں اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے اندر اس کے علاوہ دیگر کاموں میں امام کی ابتدا نہیں ہے مثال کے طور پہ امام مثلا رفع الیدین کرنا بھول جاتا ہے بھول گیا نہیں کیا اس نے مختلف یہ نہیں کہ چونکہ امام کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بھی نہ کرے نہیں وہ کریں گے ان پر لازم ہے امام حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ سجدے کے اندر پاؤں کی ایڑیاں جوڑتے ہیں امام مثلاً بھول گیا یہ امام کو معلوم نہیں ہے وہ سجدے کے دوران اپنی ایڑیاں نہیں جوڑتا پاؤں نہیں جوڑتا تو مقتدی اب یہ نہ کہے کہ چونکہ امام نے پاؤں نہیں جوڑے لہذا میں بھی نہیں نہ جوڑوں یہ کام نہیں کرے گا امام کی ابتدا صرف متعین مخصوص کاموں میں ہے باقی کاموں میں نہیں کہ امام صاحب کو کھڑے کھڑے سر میں کھجلی ہوئی خارش ہوئی امام صاحب نے سر کو خارش کی تو مختی بھی امام کی ابتدا میں وہی کام شروع کر دے ایسا نہیں امام کی ابتدا کچھ متعین مخصوص کاموں میں ہے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہڈی کیا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق توقیق و السلام